السلام علیکم آج کے لیکچر کے ساتھ سرور منیر راؤ حاضر ہیں آج ہم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کو پڑھتے ہوئے جس عنوان پر غور کریں گے وہ رپورٹر سے متعلق ہیں اس میں ہم پڑھیں گے کہ رپورٹر کیا ہے یعنی اس کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے رپورٹر اور جرنلسٹ میں کیا فرق ہے رول آف رپورٹر یعنی اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کی کوالٹی یعنی خصوصیات اس میں کیا ہوں اسی طرح ہم پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات کے رپورٹر ریڈیو کے رپورٹر اور ٹیلی ویژن کے رپورٹر کے درمیان کیا فرق ہے اور ان میں تمیز کیسے کی جا سکتی ہے ان کا ڈفرینس کیا ہے اس پر بھی غور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم رپورٹر نیوز کاسٹر اینکر اور ایکٹر میں فرق کا بھی جائزہ لیں گے تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو رپورٹر در اصل کیا ہے تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ جرنلسٹ اور رپورٹر میں کیا فرق ہے تو یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ جرنلسٹ تو ہر کوئی ہو سکتا ہے وہ شخص جو میڈیا سے متعلق ہو خبر بناتا ہو وہ صحافی ہے ہاں اس کا تعلق ریڈیو سے ہو ٹیلی ویژن سے ہو اخبار سے ہو وہ صحافی ہے وہ نیوز روم میں بھی کام کر سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ نیوز روم میں کام کرنے والا رپورٹر بن جائے یا ایڈیٹوریل لکھنے والا رپورٹر بن جائے رپورٹر وہ ہوتا ہے جو فیلڈ میں جاتا ہے اس لیے رپورٹر کی ڈیفینیشن ذرا آپ نوٹ کر لیں اے جرنلسٹ ہو از ریسپونسبل فار گیدرنگ انفارمیشن اینڈ پرزینٹ اٹ اے میڈیا از کالڈ رپورٹر یعنی ایک ایسا فرد یا شخص جو بنیادی طور پر تو صحافی ہے اسے خبر بنانی آتی ہے لیکن اس کا کام فیلڈ میں جا کر خبر کو حاصل کرنا گیدر کرنا اور پھر اس کے ساتھ اس کو میس میڈیا پر پیش کرنا رپورٹنگ کہلاتی ہے لیکن اگر ایک صحافی ایک شخص نیوز روم میں کام کر رہا ہے خبر کی ایڈیٹنگ کر رہا ہے تبصرہ لکھ رہا ہے ایڈیٹوریل لکھ رہا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ رپورٹر بھی ہو رپورٹر کا فیلڈ میں جا کر خبروں کو حاصل کرنا مختلف ذرائع سے آ کے اس کو تھوٹ پروسیس سے گزارنا اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ضبط تحریر میں لانا یا ٹیلی ویژن پر سامنے آ کر پیش کرنا یا نیٹ پر یا انٹرنیٹ پر آ کر خبر کو پیش کرنا وہ شخص جو گیدر کرے اور جو پریزنٹ کرے خود چاہے تحریری طور پر یا شخصی طور پر خود اپیئر ہو پرسنل Uh, انداز میں پیش کرے سکرین کے سامنے آ کر آن کیمرہ کرے آف کیمرہ کرے وہ رپورٹر کہلاتا ہے رپورٹر کی ایک اور بڑی ہی اہم تعریف ہے دیٹ از کہ رپورٹر از پوز ٹو بی دی ایکسپلینر آف کمپلیکیٹڈ ایشوز ان سمپل اینڈ کمیکیٹو مینر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ رپورٹر از پوز ٹو بی دی ایکسپلینر آف کمپلیکیٹڈ ایشوز ان سمپل اینڈ کمیونیکیٹو مینر اس تعریف سے ہی ظاہر ہے کہ رپورٹر وہ شخص ہوگا جو پیچیدہ معاملات کی معلومات حاصل کرے اور ان کو آسان زبان میں عوام تک پہنچائے میڈیا کے ذریعے پہنچائے یا اخبار میں اس کو تحریر کرے جیسے بجٹ ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہوتا ہے بجٹ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی بجٹ کو سمجھ لے یا دو ملکوں کے خارجہ تعلقات میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں رپورٹر پہلے اس کو سمجھتا ہے اس کے بعد وہ پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہے اس انداز میں کہ عام آدمی اس کو سمجھ لے اسی طرح مختلف ایکسپورٹ امپورٹ پالیسیز آتی ہیں بہت سے کمپلیکیٹڈ انٹرویوز ہوتے ہیں کریمنل کیسز ہوتے ہیں عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر بحث ہو رہی ہوتی ہے ایک ایک دو دو گھنٹے کی پرس کانفرنس ہوتی ہے اس میں سے وہ چند منٹ یا چند صفے یا چند پیراگراف کی خبر بناتا ہے اور اس کا جسٹ اس انداز میں آپ کو تحریر کر کے پیش کرتا ہے یا بتاتا ہے کہ آپ اس پیچیدہ معاملے کو آسانی سے سمجھ جائیں اس تنازع اس اختلاف کی نوعیت کو سمجھ جائیں اس کے حل کرنے کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سمجھ جائیں That's why it is called that reporter is supposed to be the explainer of complicated issues in simple and communicative manner. Reporter کے بارے میں ایک اور نقطے کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ reporter gathers information in variety of ways such as tips, press release, witness events, interviews, public record. ادر سورسز ان سب کو رپورٹر اپروچ کرتا ہے کسی سے ٹپ لیتا ہے یا کسی سے کوئی پوائنٹ پوچھتا ہے اس کے بعد پریس ریلیز کو پڑھتا ہے شہادتیں لیتا ہے گواہ لیتا ہے ڈاکیومینٹس کو انسپیکٹ کرتا ہے لوگوں کے انٹرویوز کرتا ہے پبلک ریکارڈ کو دیکھتا ہے اور اس ریکارڈ کو اینالائز کرنے کے بعد وہ ان سورسز کی بنیاد پر خبر تیار کرتا ہے تو رپورٹر گیدرز انفارمیشن ان ویرائٹی آف ویز سچ ایز ٹیپس اور other سورسز عام طور پر معاشرے میں اگر آپ جائیں تو دو طرح کے رپورٹر آپ کو ملتے ہیں ایک جرنلسٹک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں صحافیانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ کرتے ہیں دوسرے ریپورٹر حکومت کی مختلف ایجنسیوں نے رکھے ہوتے ہیں جن کو انٹیلیجنس ایجنسیاں کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی انفارمیشن گیدر کرتی ہیں وہ بھی مختلف جگہ سے ٹپس لیتی ہیں وہ بھی مختلف وٹنسز جو ہیں ان تک جا کر ان ایونٹس کی تفصیلات معلوم کرتی ہیں بعض اوقات ایجنسیوں کے رپورٹر بھی انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں پبلک ریکارڈس کی چھان بین کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ان سے جو انفارمیشن گیدر کرتے ہیں یا ڈیرائیو کرتے ہیں اس انفارمیشن کو وہ پروسیس کر کے اپنے ادارے کی ضرورت کے مطابق اس کا ڈرافٹ تیار کرتے ہیں اور وہ اپنے سینئرز کو پریزنٹ کرتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا رپورٹر اپنے مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انفارمیشن اطلاع یا معلومات حاصل کرتا ہے اسی طرح جرنلسٹ بھی اپنے ادارے اپنے پروفیشن اور عوام کی دلچسپی کی چیزوں میں خصوصی انٹرسٹ لیتا ہے محنت کرتا ہے اور وہاں سے خبر نکال کے عوام کو میڈیا کے ذریعے پیش کرتا ہے جس طرح انٹیلیجنس ایجنسی کا رپورٹر اپنے ادارے کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے بالکل اسی طرح ویژن ریڈیو اخبار نیٹ یا ویب کا رپورٹر بھی اپنے ادارے کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹر کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایجنسی کو جس قسم کی معلومات چاہیے وہ اسی طرف کنسنٹریٹ کرتا ہے اسی طرح میڈیا کا رپورٹر یا جرنلسٹ جب کسی خبر کے اصول کے لیے جاتا ہے تو وہ اس میں ان ایلیمنٹس کو تلاش کرتا ہے جن ایلیمنٹس کی بنیاد پر وہ ایک دلچسپ اور اچھی خبر معاشرے کے لیے یا ٹارگٹ آرڈینس کے لیے ڈھونڈ سکے اور جس کا ایک لارجر امپیکٹ ہو جب وہ یہ انفارمیشن گیدر کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس انفارمیشن کو عوام تک پہنچاتا ہے رپورٹر از اے پرسن خاص طور پہ میڈیا رپورٹر یا ٹیلی ویژن رپورٹر یا اخبار رپورٹر از اے پرسن ہور دا ایونٹ وچ از اصائنڈ ٹو ہم بائی دی آرگنائزیشن نیوز پیپر آر اے ٹی وی چینل اسی آبجیکٹو کے تحت وہ کام کرتا ہے اب میں آپ کو رپورٹر کے حوالے سے ایک اور پہلو کی نشاندہی کرتا چلوں کہ رپورٹر کی تعریف اور اس کی کام کی نوعیت سے تو آپ کسی حد تک اب باخبر ہو چکے ہیں لیکن رپورٹر کا ایک کردار ہوتا ہے ایک رول ہوتا ہے رپورٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ جو خبر بھی پیش کرے وہ اس انداز کی ہو کہ جس کے لیے خبر پیش کی گئی ہے چاہے اخبار میں لکھی جائے ریڈیو یا ٹیلی سے نشر کی جائے یا انٹرنیٹ اور ویب پر آئے تو جو اس کو پڑھ رہا ہے دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے وہ اس کو سمجھ سکے وہ اس کے امپیکٹ کا فائدہ اٹھا سکے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دی مین رول آف اے رپورٹر از ٹو پرزینٹ نیوز ان اے ڈائجسٹیبل فارمیٹ فار ویورس ڈائجسٹیبل فارمیٹ کیا ہے ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو ہمارے اسٹامک میں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے ڈائیجسٹ پروسیس ہوتا ہے وہ ہزم کرنے کے پروسیس کو ڈائیجسٹ کہتے ہیں جب آپ زیادہ خوراک کھا لیں یا کوئی ایسی سقیل چیز کھا لیں جس کی پروسیسنگ میں اسٹامک کو پروبلم ہو تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے آپ کو ہزم نہیں ہوتی آپ کو اور مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کی مدد لینی پڑتی ہے میڈیسن لینی پڑتی ہے بالکل اسی طرح ایک رپورٹر جب فیلڈ میں جاتا ہے دستاویزات کو ایگزامن کرتا ہے انٹرویوز کرتا ہے یا ڈیٹا پروسیس کر کے لاتا ہے تو اس کے پاس معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہوتا ہے اس ذخیرے کو جب وہ لے کر بیٹھتا ہے اگر وہ اس ذخیرے کو ایسے ہی نشر کرنا شروع کر دے کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل یا اخبارات چھاپنا شروع کر تو کاری اور سامے یا ناظر جب اس کو دیکھتا یا پڑھتا یا سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تصور جاتا ہے کہ یار یہ تو خبر ہی سمجھ نہیں آ رہی اس کا کوئی سر ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں کی معلومات کہاں ڈال دی تو اس لیے اس کو ڈائجسٹیبل مینر میں تیار کرنے کے لیے رپورٹر کو خبر کا انٹرو بنانا پڑتا ہے خبر کا متن لکھنا پڑتا ہے خبر کا کنکلوژن لانا پڑتا ہے تو انٹرو میں کیا چیز ڈالنی ہے متن میں کیا چیز ڈالنی ہے اور اختتامیے میں کیا چیز ڈالنی ہے یہ سارے پہلو امبیر وہ حقائق وہ فیکٹس وہ خبر کا مواد وہ اس طرح سموتا ہے کہ جب خبر پڑھنے والا یا دیکھنے والا یا سننے والا اس کی طرف توجہ دے تو اس کو وہ خبر پوری طرح سمجھ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ان اے ڈائجسٹیبل مینر ہی شوڈ پریزنٹ دی نیوز ٹو اس کے علاوہ رپورٹر کا جو وقت ہے وہ بھی تقسیم ہوتا ہے رپورٹرز سپلٹ دیئر ٹائم بٹوین ورکنگ ان دا نیوز روم اینڈ گوئنگ ان دا فیلڈ ٹو وٹنس ایونٹس آر انٹرویو پیپل ویری سمپل کہ ایک رپورٹر کو نیوز روم میں بھی کام کرنا پڑتا ہے اور فیلڈ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے جبکہ ایک سب ایڈیٹر کو یا وہ لوگ جو نیوز روم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ فیلڈ میں جا کر خبریں لائیں تو نیوز روم جو خبروں کا منبع ہوتا ہے خبروں کے اس تمام سورسز وہاں جمع ہوتے ہیں اسے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے اخبارات دیکھنے پڑتے ہیں اپنے سینئر سے انسٹرکشنز لینی پڑتی ہیں اور پھر وہ فیلڈ میں روانہ ہوتا ہے وہاں سے انفارمیشن گیدر کر کے وہ پھر نیوز روم میں آتا ہے اور نیوز ڈیسک کو اپنی خبر بنا کے دیتا ہے تو اس نے اپنے دن کو اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ نیوز روم کی فنکشننگ کا بھی پارٹ ہوتا ہے اور فیلڈ کا بھی پارٹ ہوتا ہے جب وہ فیلڈ میں ہوتا ہے تو اسے بیک ہوم یعنی نیوز روم سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے انسٹرکشن سیکھ کرنی ہوتی ہیں انفارمیشن نیوز روم کو دینی ہوتی ہے اپ ڈیٹ دینا ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں میرے پاس کیا خبر ہے میں کتنی دیر میں پہنچ رہا ہوں اور جیسے ہی وہ نیوز روم میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور وہاں سے اپنی رپورٹ فائل کر کے یا اگر اس کو پریزنٹ کرنا ہے ٹیلی ویژن پہ تو سٹوڈیو میں چلا جاتا ہے یا وہیں اس سے ٹیلی فون پہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے فیلڈ سے یا ادر وائز تو رپورٹر ہیز ٹو ڈیوائڈ اٹس ٹائم ان نیوز روم اینڈ ان دا فیلڈ اسی لیے کہا جاتا ہے ریپورٹر ٹائم بٹوین ورکنگ ان نیوز روم اینڈ گوئنگ ان دا فیلڈ ٹو وٹنس ایونٹ آر انٹرویو پیپل جبکہ ڈیسک کے لوگوں کے لیے یہ مشکلات مسائل نہیں ہوتے اب ایک اور پہلو کی طرف آپ کو میں لے کر جاتا ہوں جس سے آپ کو رپورٹر کی اہمیت اس کے اندازے نظر اور اس کے کام کے سٹائل کا اندازہ ہوگا سپوز آپ ایک رپورٹر ہیں آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جا رہے ہیں آپ اچانک وٹنس کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ایک ایک ہو گیا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں موجود لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں ہیومن نیچر ہے پولیس دوڑ کر آ جاتی ہے وہ آ کے وہاں ایکسیڈنٹ کے کازیز ڈیٹرمن کرنے لگ جاتی ہے پاسر یا راستے سے گزرنے والے لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ کھڑے ہو کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اپنے تبصرے کر رہے ہیں یہ ہر ایک پولیس کا اپنا کام ہے وہاں سے پاسر بائی گزرنے والوں کا اپنا کام ہے امدادی کاروائی والوں کا اپنا کام ہے زخمیوں کی صورتحال جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے لیکن جب رپورٹر وہاں اگر موجود ہو موقع پر تو اس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے ہی شوڈ آرگنا وہ اپنے آپ کو نظم و ضبط میں ایک رکھے ادھر ادھر نہ بھاگے وہ آبزرو کرے آرگنائز یور سیلف فرسٹ آف آل دین مسٹ ٹو ڈو ان اے لٹل ٹائم آپ کو یہ سارا کام بڑے چھوٹے سے وقت میں کرنا ہوگا آپ وہاں کھڑے ہیں آپ نے ایکسیڈنٹ دیکھا آپ ایک دم اپنے حواس پر قابو پائیں اور اس کے بعد سوچیں کہ اب میں نے خبر کس طرح تیار کرنی ہے یو آر ناٹ این آبزرور بہیو لائک اے جرنلسٹ وہاں آپ نے چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے لیکن آپ نے جرنلسٹ کے طور پر مشاہداتی قوت کا فوری عمل کر کے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور فردر انفارمیشن حاصل کرنی ہے آپ فوراً پوچھیں کہ یہ دو گاڑیاں کس سمت سے آ رہی تھیں ان میں کتنے مسافر تھے حادثہ ڈرائیور کی غلطی سے ہوا یا اس کی وجہ کوئی اور تھی ٹیکنیکل تھی سڑک خراب تھی یا گاڑی کا انجن کام نہیں کر رہا تھا یا ڈرائیور سو گیا تھا ان سب کاز کو اس نے ڈیٹرمن کرنا اور اپنی سٹوری کا حصہ بنانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی سٹوری کا انٹرو متن اور اختتامیاں بھی وہیں اپنے ذہن میں طے کرنا ہے اگر وہ اخبار کا رپورٹر ہے تو وہ سٹوری لکھ کے ٹیلی فون پہ فورن نیوز روم کو دے دے گا اگر وہ ٹیلیویژن کا رپورٹر ہے تو فون پر اپنا بیپر ریکارڈ کر دے گا بیپر کیا ہے یہ ہم آپ کو اگلے لیکچرز میں بتاتے رہیں گے لیکن اپنی آواز ریکارڈ کروانا ٹیلی فون پر یا سوال جواب دینا اس کو بھی بیپر کہتے ہیں اسی طرح جب وہ اپنی خبر مکمل کر لے گا تو وہ رپورٹر اپنی دوسری اسائنمنٹ کی طرف چلا جائے گا لیکن ایک عام آدمی خبر وہاں بنا کر پیش نہیں کر سکتا اس لیے آپ کو اپنے حواس کو قائم رکھنا ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو مجتمع یا اکٹھے کرنا ہے اور فوری طور پر خبر کے نکات جمع کر کے انتہائی سپیڈ سے عوامی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے اس خبر کو بنا کے آپ نے رپورٹ کرنا ہے تو یہ مین کام رپورٹر کا ہے کہ اگر وہ اچانک کسی ایونٹ پہ موجود ہو تو اسے کیسے رپورٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں رپورٹر تو ایک جینرک نیم ہے اس صحافی یا جرنلسٹ کا جو فیلڈ سے انفارمیشن گیدر کر کے نیوز روم یا ٹی وی چینل کے ذریعے خبر بھیج رہا ہے لیکن ریپورٹرز کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہوتی ہیں کچھ رپورٹر بیٹ رپورٹر کہلاتے ہیں بیٹ ایک خاص فیلڈ ہوتی ہے جس میں اس رپورٹر کو کام کرنا ہوتا ہے بیٹس کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے اپنے آئندہ لیکچرز میں پڑھیں گے لیکن یہاں میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ ایک جنرل رپورٹرز ہوتے ہیں جو ہر طرح کی کوریج کر لیتے ہیں عمومی چھوٹے موٹے ایونٹس بڑے ایونٹس جہاں ضرورت ہو وہ چلے جاتے ہیں لیکن جو لوگ سپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹ رپورٹر کہلاتے ہیں کوئی فارن آفس کی بیٹ پکڑ لیتا ہے کوئی کرائم کی بیٹ پکڑ لیتا ہے کوئی اسپورٹس کی بیٹ پکڑ لیتا ہے تو جس جس فیلڈ میں جس کی ایکسیلینس ہو کوئی ادلیہ کی رپورٹنگ کرنے لگ جاتا ہے کوئی ایجوکیشن رپورٹر کہلاتا ہے کوئی شوبز رپورٹر ہوتا ہے جس جس فیلڈ میں جو رپورٹر یا جرنلسٹ اسپیشلائزیشن کر رہا ہے وہ اس کی بیٹ کہلاتی ہے اور ہر بیٹ رپورٹر کو اپنی بیٹ کی کوئی سٹوری مس نہیں کرنی ہوتی اگر وہ سٹوری کو مس کرتا ہے تو اس کی آرگنائزیشن یا اس ادارے کا مالک یا اس کا ایڈیٹر یا اس چینل کا ڈائریکٹر نیوز اس رپورٹر سے پوچھتا ہے یو آر اکاؤنٹ یہ آپ کی بیٹ تھی دوسرے رپورٹر نے یہ اسٹوری فائل کر دی لیکن آپ نے نہیں کی اینڈ اف یو آر اے بیٹ رپورٹر تو آپ کو اس بیٹ کو سامنے رکھ کے اپنی پلاننگ کرنی ہے نیوز گیدر کرنی ہے اس کی ڈسمنیشن کرنی ہے پرزنٹیشن کرنی ہے یا اس کو پیش کرنا ہے تو اس لیے بیٹ رپورٹر کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ایک اور پہلو کی طرف بڑھتے ہیں دیٹ از کالڈ کوالٹیز آف رپورٹر ایک رپورٹر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اگر ان کوالٹیز پر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ ایک اچھا رپورٹر شمار ہوں گے اور اس کی اسسمنٹ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے ہر شخص اپنے ضمیر اور اپنی صلاحیتوں کی بیسٹ اسیسمنٹ کر لیتا ہے جس طرح آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک گھنٹی بجتی ہے جس کو صرف وہی شخص سن سکتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم ضمیر کی آواز کہ اس نے اچھا کام کیا ہے یا غلط کیا ہے اس کے بعد وہ پھر طے کرتا ہے کہ وہ غلط کام پر ڈٹا رہے گا یا اس کی اصلاح کر کے اچھا کام ہو جائے گا اسی طرح جب میں اب آپ کو رپورٹر کی خصوصیات یا کوالٹیز پر جب میں تفصیل سے بات کروں گا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ کے اندر رپورٹنگ کی وہ صلاحیتیں وہ خصوصیات موجود ہیں جس کی بنا پر آپ ایک اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک جرنلسٹک اصطلاح یا ایک ایبریویشن مخفف یا چار الفاظ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے مفہوم کو سوچئے کیا ہے دیٹ از آئی پی ٹی بی یہ انگریزی کے چار الفاظ ہیں ان کو اگر آپ غور کریں تو ان سے ایک لفظ ایک فکرا بنے گا اور وہ فکرہ آپ سمجھ لیں کہ دیٹ از دا کی اور اے ریپورٹر جیسے کسی تالے کی ایک چابی ہوتی ہے اگر وہ کسی کے پاس چابی ہوا بیس چابیاں لگائیں تو وہ تالا نہیں کھلے گا جب تک کہ اپروپریٹ چابی اس تالے کو نہ لگائی جائے آئی پی ٹیبی کے لفظ کو بڑی ریسرچ کے بعد نکالا گیا ہے اور آئی پی ٹیبی از اے کی فار اے گر آئی پی ٹیبی کیا ہے آئی پی ٹیبی کہتے ہیں اٹ پیز ٹو بی انکوزٹو آئی سے اٹ پی سے پیز ٹی سے ٹو اور بی سے بی to اٹ پیز ٹو بی انکوزٹو آئی یعنی اگر آپ میں انکوزٹونیس ہے آپ میں تجسس ہے آپ مجسس ہیں آپ کسی چیز کے بارے میں معلوم حاصل کر, معلومات حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہیں انکوزٹو ہے سوال پوچھ رہے ہیں یا آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ آپ ابھی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی پیاس نہیں بجھی کشنگی محسوس کر رہے ہیں آپ ڈل اور اسٹیل نہیں ہے نہیں ہے آپ ایکٹو ہیں اور متجسس ہیں تو آپ خبر حاصل کر لیں گے آپ ایک اچھے رپورٹر بنیں گے تو اف یو وانٹ ٹو بی ان فیوچر پلیز آف انکوزٹونیس اٹ ول آلویز پے یو ٹو بی اے گڈ رپورٹر کیونکہ دنیا میں ہر شخص کے پاس کہانیاں ہیں واقعات ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں یہ لا آف نیچر ہے دن کے بعد رات صبح کے بعد شام دھوپ کے بعد چھاؤں خوشی کے بعد غم غرضے کے تبدیلی زندگی کی علامت ہے اور اس تبدیلی میں ہی خبریں موجود ہوتی ہیں لیکن اس تبدیلی کا ادراک ہونا اس کو سمجھنا اور اس سے خبریں حاصل کرنے کا تجسس ہونا بڑی بنیادی چیز ہے تو آپ کے اندر بھی ایک تلاتم شخصیت میں ہونا چاہیے ایک سیمابی پن ہونا چاہیے آپ کو متحرک ہونا چاہیے آپ میں توانائی ہونی چاہیے اور آپ سوال پوچھنے کی جرت رکھتے ہوں آپ میں تجسس ہو تو آپ اگلے سے کہانیاں اگلوا سکتے ہیں کس سے سن سکتے ہیں سوالات پوچھتے ہیں کیونکہ دنیا میں ایوری ون ہیز اے ٹو ٹیل اپنی کہانی کوئی کسی کو آسانی سے نہیں سناتا جب تک کہ سننے والا اس کے معیار پر پورا نہ اتر رہا ہو زندگی کی مختلف باتیں آپ کے مختلف فیصلے آپ نے زندگی کیسے گزاری آپ کا مستقبل کیسے بنے گا آپ جو سوچتے ہیں وہ رپورٹر جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے پاس ایسے ٹولس ہوتے ہیں ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ خبر اگلوا لیتا ہے پریس کانفرنس میں وہ ایسا سوال کرتا ہے کہ پیس کانفرنس کرنے والا اگر جواب نہ بھی دے رہا ہو تو وہ جواب دینا شروع کرتا ہے اور پھر وہ اس کے کاؤنٹر کوشچنس انٹرویو میں کرتا ہے ان سارے عمل سے وہ ایک خبر اگلوا لیتا ہے تو اٹ از آلویز اٹ پیز ٹو بی اس لیے آپ کو اچھی سے اچھی خبر حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر تجسس کی صلاحیت کو پیدا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر دوسری صلاحیت یا کوالٹی ایکوریسی کی پہچان ہونا چاہیے اور ایکوریسی کی پہچان اتنی آسان نہیں ہے اس کے لیے آپ کا بیسک نالج چیزوں کے بارے میں ہونا چاہیے اور اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو چیز میں حاصل کر رہا ہوں یہ سچائی پر مبنی ہے کہ نہیں اگر آپ سچ تک پہنچ گئے تو آپ کی اسٹوری آپ کی خبر ہٹ ہوگی اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایک اچھے رپورٹر نہ بن سکیں تیسری کوالٹی آپ میں کوئکنس ٹو رپورٹ ہونی چاہیے اسپیڈ تجسس اور ایکوریٹ خبر لینے کے بعد جب آپ کے پاس خبر آ جائے تو آپ وہ لے کر وہاں بیٹھ نہ جائیں پہلی فرصت میں اس کو نیوز روم کو بھیجیں یا اگر ٹیلی ویژن کے رپورٹر ہیں تو بیپر دیں اور اپنی اسٹوری کو آپ فورن نشر کروائیں تاکہ آپ کسی دوسرے چینل سے پیچھے نہ رہ جائیں تو سپیڈ بھی آپ کے لیے بڑا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک اس چیز کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ جس کے لیے آپ یہ خبر بنا رہے ہیں یا جو ٹارگٹ آپ کے چینل کا یا نیوز پیپر کا ہے ریڈر ہے یا ناظر ہے اس کا انٹرسٹ اس خبر میں موجود ہو جب آپ اس کے انٹرسٹ کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ کی خبر کی طرف توجہ دلائی جائے گی ایک اور کوالٹی رپورٹر میں ہونا بڑی ضروری ہے دیٹ از کالڈ ہی شوڈ ہیو اے کول ہیڈ یعنی وہ ایک ٹھنڈے دل و دماغ کا انسان ہو اگر وہ جذباتی ہے اگر اس میں نیچر ایگریسو ہے اگر وہ جلدی میں ہے جیسے کہتے ہیں نا ہیسٹ میک ویسٹ تو آپ سارا ہوا ہوا کام خراب کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کول cool ہیڈ ہونا چاہیے ٹھنڈے دل و دماغ سے کام کرنا چاہیے یو شوڈ ناٹ بی کیریڈ اوے اگر آپ کوئی کرائم ہوتے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ آپ اس سے خبر نکال سکیں آپ اگر کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اس ایکسیڈنٹ کے جو اثرات ہیں اس کے تابے آپ خبر مس نہ کر دیں اگر آپ وار رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ایئر اٹیک اگر ہو رہا ہے یا میزائل آ رہے ہیں اور آپ کسی ایسی محفوظ جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی آواز سے ہی ڈر گئے تو آپ رپورٹ تو نہ کر سکیں گے اس لیے آپ کا کام کولیکٹ اور کول cool ہونا ضروری ہے اینڈ ایبیلٹی ٹو ورک انٹموسفیئر جہاں ہری اور ایکسائٹمنٹ تو یقیناً موجود ہو لیکن آپ نے بڑے پیسفلی کام فلی اپنا کام مکمل کر کے اس انوائرمنٹ سے خود کو نکالنا ہے اور جا کے اپنی خبر دینی ہے لیکن اگر آپ اس انوائرمنٹ سے نہیں نکلیں گے اس انوائرمنٹ کا حصہ بن جائیں گے تو یو آر ناٹ اے رپورٹر آپ تو خود خبر بن جائیں گے اس لیے آلویز بی کول ہیڈیڈ وین یو آر ان دا فیلڈ وین یو آر انٹرویو وین یو آر میٹنگ پیپل آر یو آر گیدرنگ نیوز فرام اینی سورس اس کے ساتھ ساتھ رپورٹر کو ایک ٹیم لیڈر کا رول بھی ادا کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک کیمرہ مین ایک انجینئر کے اور ایک ڈرائیور کے ساتھ کسی اسائنمنٹ پر جا رہے ہیں تو یو آر ٹیم لیڈر آپ کو کیپٹن آف دا شپ بھی کہا جاتا ہے تو آپ میں وہ تمام صلاحیتیں ہوں کہ آپ اپنی ٹیم ممبران کی نفسیات سے واقف ہوں ان کی ضروریات سے واقف ہوں لاجسٹک ارینجمنٹ پورے ہوں جس منزل پہ آپ کو جانا ہے اس کا آپ کو پتا ہو اور وہاں کی ہیزرٹس اور انوائرمنٹ جس قسم کی ہے اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے آپ نے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے اپنا پیشن برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا پیشن بھی برقرار رکھنا ہے تو یو should بی اے لیڈر آف دا ٹیم اور ٹیم اسپرٹ آپ میں موجود ہو سیکریفائس کا جذبہ آپ میں ہو ٹالرنس ہو سینس آف ایکموڈیشن آپ میں ہو اگر آپ دوسروں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں آپ صبر سے کام لے سکتے ہیں آپ برداشت کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات یا ایسے حالات تو آپ لیڈر ہیں ادروائز ٹیم ممبر آپ کے ساتھ بہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے اس لیے اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسفل رپورٹر پلیز ٹیک کیئر اینڈ ڈیولپ دی کوالٹیز آف اے لیڈر یو آر اے ٹیم لیڈر اس کے ساتھ ساتھ رپورٹر میں کوکنیس آف تھاٹس ہونی چاہیے خیالات اور سوچ اور فکر اس میں بڑی تیزی سے آنی چاہیے بٹ کپل ود ایکوریسی اف یو آر ناٹ ایکوریٹ ان تھاٹس اور کوک ہیں بے شک تو آپ غلط فیصلہ کر لیں گے اس اینوائرمنٹ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں سے میں نے خبر کون سی نکالنی ہے کیسے دینی ہے کتنی جلدی دینی ہے تو بی کوک ان تھنکنگ بٹ آلویز بی ایکوریٹ ایک اور پہلو ایک اچھے رپورٹر کے لیے ہے فزیکل فٹنس آپ کی ذہنی صلاحیتیں تو ٹھیک ہوں آپ کو خبر بنانا بھی آتا ہو لیکن جسمانی طور پر آپ اگر لاغر ہیں بیمار ہیں ٹف نہیں ہیں آپ کے جسمانی اعضا پوری طرح فنکشن نہیں کر رہے تو آپ جب فیلڈ میں ہوں گے تو وہاں تو انوائرمنٹ آل ٹوگیدر چینج ہو سکتی ہے کوئی ہیزرٹ آ سکتی ہے کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے کمیونیکیشن حاصل کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے فوڈ کی ڈفیکلٹی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات آپ کو ٹرانسپورٹ کی بجائے پیدل سفر کر کے کسی آبجیکٹ تک جانا ہوتا ہے تو یو should بی اے فزیکلی فٹ مین اف یو وانٹ ٹو بی اے ریئل سکسیسفل رپورٹر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک اویئرنیس اور الرٹنیس ہو آپ ویجیلنٹ ہوں آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں جب فیلڈ میں ہیں اگر آپ اویئر نہیں ہیں انوائرمنٹ سے اگر آپ الرٹ نہیں ہیں میسج ریسیونگ سے اور اگر آپ ویجیلنٹ نہیں ہیں کسی بھی قسم کی آرٹ سچویشن کے اکرنس کے بعد تو آپ پھر رپورٹ تو نہیں کر سکتے یو ول بی اے پارٹ آف دیٹ سچویشن سو بی الرٹ اویئر اینڈ وجیلینٹ ویئر ایور یو آر ان سب کوالٹیز میں آپ کے ایک اچھے رپورٹر بننے کا راز پوشیدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آج میڈیا اور جرنلزم ترقی کی اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ نے سب چیزوں کو ٹیک اوور کر لیا ہے ہاوی ہو گئی ہیں اگر آپ کنونشنل انداز کی رپورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آج سوسائٹی کی پیس سوسائٹی کی رفتار کے ساتھ نہیں چل سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ اس سے واقف ہوں آپ کو اپلیکیشن آف ٹیکنالوجی رپورٹنگ میں آتی ہو آپ کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہوں آپ نان لیئر ایڈیٹنگ جسے این ایل کہتے ہیں اس سے بھی آپ واقف ہوں آپ کو کیمرے کی کیپیبلٹی کا پتا ہو آپ کو پتا ہو کہ فیلڈ میں وائٹ بیلنس یا رجسٹریشن آف کیمرے کی کیا اہمیت ہے اگر آپ سیٹ لائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ کس سیٹ لائٹ کے ذریعے آپ نے میسج اپ لنک کرنا ہے اور اس کے بعد کس سیٹ لائٹ نے وہ میسج آپ کے پوائنٹ پر ڈاؤن لنک کرنا ہے اس کے چارجز کیا ہیں اس کی بکنگ کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے موبائل سیٹ کے ذریعے اگر ویڈیو بھیجنی ہے تو اس کو آپ نے کس فریکوینسی پر بھیجنا ہے ایف ٹی پی اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے آر بی گین کا طریقہ کار کیا ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے اگر آپ کوئی میسج یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ویڈیو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروٹوکول کیا ہے آپ کو ٹیلی فون لائن استعمال کرنی ہے یا وائرلیس لائن استعمال کرنی ہے غرضے کے جتنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ اگر آپ کی سمجھ سے باہر ہے تو وین ایور یو این دا فیلڈ یو ول بی بیٹن بائی اے پرسن ہو نوز بیٹر ٹیکنالوجی دین یو اس لیے آج کے دور میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ تکنیکی ترقی اور تکنیکی انسٹرومنٹس پر حاوی ہونا بھی ضروری ہے اف یو وانٹ ٹو بی اے رپورٹر آف دیٹ ریپیوٹ یو مسٹ اسٹڈی ٹیکنالوجی کیا ہے اس کے لیے آپ نیٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو بکس بھی اویلیبل ہیں آپ اپنے ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو اب روایتی رپورٹنگ کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے خبر بنانا سیکھ لی آپ رپورٹر بن گئے آپ جسمانی طور پر تندرست و توانا ہے آپ کا ذہن صحیح کام کر رہا ہے تو آپ رپورٹر تو بے شک بن جائیں گے لیکن اس کمپیٹیو پیریڈ میں اس مسابقت کی دوڑ میں جہاں مقابلہ ہی مقابلہ ہے آپ کو ٹیکنالوجی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صلاحیت آپ میں ہونا ضروری ہے دیٹ از کالڈ ڈیڈیکیشن ڈیڈیکیشن اور انٹیگریٹی بڑی اہم چیز ہے ڈیڈیکیشن ہے سیلف لیس ہونا اپنے مفادات کو الگ رکھ کے کسی کام یا مقصدیت کو حاصل کرنا ڈیڈیکیشن کہلاتا ہے آپ اگر رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا اپنا وقت صرف کرنا پڑے گا اپنی فیملی کا وقت کم کر کے اس شعبے کو دینا پڑے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیڈیکیشن سے کام کریں اور انٹیگریٹی یہ کہ آپ کسی سے برائب نہ لیں کسی سے رشوت نہ لیں کسی کے مفاد کی خاطر کام نہ کریں کیونکہ اس کا نقصان ہی آپ کو ہوگا آپ کی ریپوٹیشن کو آپ کی شہرت کو آپ کی ادارے میں عزت و تقریم کو معاشرے میں جب آپ کا نام ایز اے رپورٹر نمایاں ہوگا لیکن آپ اگر چھوٹے سے مفاد کی خاطر اپنی انٹیگریٹی کو داؤ پر لگا گئے پیشہ ورانہ ذمہ داری اور جسٹس کے تقاضوں کو پیش نظر نہ رکھا تو آپ ایک اچھے اور ایک ایسے رپورٹر کی طور پر بالکل کامیاب نہ ہوں گے جو اس دور کا تقاضا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ریسورس فل ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے what از ریسورس فلنس ریسورس فلنس از اے کوالٹی آف بیگ ایبل ٹو کوپ ود اے ڈیفیکلٹ سچویشن دی ایبیلٹی ٹو ڈیل ود ان یوزل ریسورس فل آدمی وہی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اپنے آپ کو اس مشکل سے کیسے نکالے گا اس کے لیے ریسورسز کیسے پیدا کرے گا اس میں آپ کی گڈ پی آر یعنی پبلک ریلیشن شپ بھی کام آتی ہے آپ کی پروفیشنل پرائڈ بھی کام آتی ہے آپ کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی کام آتا ہے آپ کے وہ تعلقات بھی کام آتے ہیں جو آپ نے اس شعبے میں مختلف موقعوں پر قائم کیے ہیں تو فل وہی ہوتا ہے کہ جب وہ رپورٹر کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے ان فار ہو اچانک ہو مین میڈ ہو ایکسیڈنٹل سچویشن میں وہ کسی جگہ ٹریپ ہو جائے تو فل شخص وہی ہوتا ہے جو اس میں سے راستہ نکال کر سکسیسفلی نکل جائے تو فل ہونا بھی آپ کے لیے ضروری ہے بعض اوقات آپ ایسی اسائنمنٹس پر ہوتے ہیں کہ آپ کی سرویلینس ہو رہی ہوتی ہے آپ ٹریپ کر لیے جاتے ہیں کچھ ادارے آپ کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے فلنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہیں ہوں آپ کا لنک قائم ہو کچھ لوگوں سے کوئی فریکوینسی پر آپ کے ساتھ ہوں جیسے ان کو پتا چلے وہ آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں آپ خود خبر نہ بنے بلکہ جب واپس آئیں تو آپ بہت سی خبریں لے کر آئیں اسی طرح آپ کے پاس ایبیلٹی اور ذرائع یا مینس ہونے چاہیے ٹو میٹ دیٹ سچویشن افیکٹولی آپ مشکل وقت میں اس پوزیشن یا اس سچویشن کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس کے ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی لیکن میں یہاں پھر ایک اسٹریس کروں گا کہ ایک اچھے رپورٹر کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا انتہائی اہم ہے اگر وہ نیوز روم اور فیلڈ میں ٹائم مینیج کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یوٹیلائز کرے میکسیمم ٹائم ٹو اچیو ہز آبجیکٹو اپنے مقصد کو رپورٹنگ کے مقصد کو خبر کو حاصل کرنے کے لیے وہ میکسیمم ٹائم یوٹیلائز کرے تو وہ بہت اچھی اور تفصیلی خبر لا سکتا ہے اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز جو ایک رپورٹر میں ہو تو اسے اس پروفیشن میں ایکسل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے دیٹ از دی کوالٹی میکنگ فیصلہ سازی کی قوت بر وقت فیصلہ کرنا اور ایسا فیصلہ کرنا جس سے پروفیشنل ایکسلنس یا پرائڈ ظاہر ہو آپ مختلف قسم کی سچویشنس میں ہوتے ہیں ان سچویشنس میں آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کی قوت فیصلہ آپ کے ساتھ ہو آپ لوگوں کی طرف فیصلے کے لیے نہ دیکھ رہے ہوں ایک اچھے لیڈر اور ایک اچھے رپورٹر کی طور پر آپ سچویشن کو بھانپ لیں اور فوراً ایک ڈسیجن لیں اور وہ ڈسین ایسا ہو جس میں آپ کو پروفیشنل سہولت ہو لیکن اگر آپ نے اس فیصلے میں دیر کر دی تو آپ کے ہاتھ سے وقت نکل جائے گا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیسیژ میکنگ از اے پروسیس آف ریکگنازنگ اے پروبلم آر اینڈ فائنڈنگ میکنگ یا فیصلہ سازی بر وقت ایک ایسا پروسس ہے جس پر عمل کر کے آپ ایک موقع کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں ایک سچویشن کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں ڈیسیژ میکنگ کی صلاحیت ایک رپورٹر کے لیے بڑی اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں رپورٹرز کی کئی قسمیں ہیں مثلا ایک رپورٹر پرنٹ میڈیا کا رپورٹر ہے ایک ریڈیو کا رپورٹر ہے ایک ویژن کا رپورٹر ہے ویژن رپورٹر کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ویب کے لیے اور مختلف نیوز انٹرنیٹ سائٹس کے لیے بھی لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر رپورٹر کی صلاحیتوں اور اس کی خصوصیات میں کیا فرق ہے اس کو کام کس انوائرمنٹ میں کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے پرنٹ میڈیا کے رپورٹر آتے ہیں پرنٹ میڈیا ہو ریڈیو ہو ٹیلی ویژن ہو اخبار ہو یا ویب کاسٹنگ رپورٹنگ ہو ان سب کے لیے بیسک کوالٹیز آف دا رپورٹر آر سیم آپ کو بالکل اس سلسلے میں کسی نوعیت کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بنیادی چیزیں سب رپورٹرس میں مشترکہ ہیں مثلا ان کو آئی پی ٹی بھی ہونا چاہیے انکوزٹو ہونا چاہیے ان کی فزیکل فٹنس ہونی چاہیے ذہنی صلاحیتیں ٹھیک کام کرتی ہوں وہ ڈسیزن میکنگ پروسیس میں پورے اترتے ہوں ان کو نوز فار نیوز ہو ہر انوائرمنٹ سے نکلنے کے لیے ریسورسز ان کے پاس موجود ہوں یہ تو سب کوالٹیز برابر ہیں لیکن پرنٹ میڈیا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے رپورٹر کے بنیادی فرق دو تین ہیں پرنٹ میڈیا کے رپورٹر کے پاس پینسل اور پین یا کاغذ ہوتا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر خبر لکھتا ہے اس کے لیے ڈریس کی پابندی نہیں ہوتی اس کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس نے کوئی مائک پہ رپورٹ نہیں کرنا اگر اس کے پاس اچھا کاغذ اور پین اس موقع پر موجود ہے اور اس کی ذہنی صلاحیتیں وہ بیسک کوالٹیز پوری ہیں تو وہ اخبار کے لیے بالکل کامیاب رپورٹر ہے وہ ایکسکلوسیو خبریں بھی لائے گا وہ اسپیشل خبریں بھی لائے گا بیٹ کی خبریں بھی لائے گا جنرل ڈیوٹی رپورٹنگ بھی کر لے گا لیکن جب آپ ریڈیو کے رپورٹر بننا چاہ ہیں تو بیسک کوالٹیز نیچرلی آپ کی وہی ہوں گی جو سب رپورٹرس میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وائس کوالٹی میں کلیئرٹی ہو آپ آرٹیکولیٹ ہوں آپ کمیونکیٹو ہوں یعنی آپ کو بولنا آتا ہو جب آپ ریڈیو کے مائک پر کوئی خبر نشر کریں گے تو کم از کم آپ کی آواز دوسرے کو سمجھ آئے کلیئر ہو آپ کو بولنے میں پتا ہو کہ آرٹیکولیٹ کیسے ہونا ہے میں نے کہاں پاس دینا ہے کہاں بولنا ہے کہاں رکنا ہے کس جگہ پر زور دینا ہے کہاں آواز دھیمی رکھنی ہے کیا ٹون ہے میری رپورٹنگ کی خبر کس نوعیت کی ہے میں اچھی خبر دے رہا ہوں تو میری آواز دبی ہوئی نہ ہو اگر میں غم کی کوئی خبر دے رہا ہوں تو میری آواز سے خوشی نہ جھلک رہی ہو بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ریڈیو رپورٹر کو ریڈیو کے ٹیکنیکل ٹول سے بھی واقفیت ہونی چاہیے اس کو پتا ہو کہ مائک کیسے کام کرتا ہے ریکارڈر کیسے قائم کرتا ہے اور ساؤنڈ کوالٹی کو کیسے ایڈٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ ویژن رپورٹر کا ہے ٹیلی ویژن رپورٹر میں بھی بیسک کوالٹیز وہی ہوتی ہیں جو ریڈیو اور پرنٹ میڈیا جرنلزم کے رپورٹر کے لیے ہوتی ہیں پیڈ اور پین اس کو بھی چاہیے وائس کوالٹیز اس کے پاس بھی وہ ہونی چاہیے جو ریڈیو رپورٹر کے پاس ہیں اگر وہ سکسیسفل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایڈیشنل چیزیں جو ہونی چاہیے اس میں اس کا فیس ہے اس کا چہرہ اسکرین کا فرینڈلی ہو وہ جب سکرین پہ اپیئر ہو تو اس کے چہرے سے لوگ گھبرانا نہ جائیں ڈر نہ جائیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یار اس کا تو منہ دھلا ہوا نہیں ہے اس نے تو اپنے بال صحیح بنائے ہوئے نہیں ہے اس کے تو چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ سکرین پہ آ سکے پھر اس کا لباس اخبار کے رپورٹر کا لباس کیسا بھی ہو وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ریڈیو کے رپورٹر نے کوئی لباس پہنا ہوا اگر اس کی آواز ٹھیک ہے اور وہ کمیونکیٹو ہے آرٹیکولیٹ ہے تو پورا ہو جائے گا لیکن ٹیلی ویژن سکرین پہ جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کو گھر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے سینئرز بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے فیلڈ کے ساتھی بھی دیکھ رہے ہیں عام آدمی بھی سڑک پہ چلنے والا دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کی ہر چیز پر تبصرہ کر سکتا ہے اس لیے آپ جب اسکرین پہ آئیں تو آپ کا ڈریس اپروپریٹ ہو اگر آپ جنگ کے محاذ سے رپورٹ دے رہے ہیں تو ٹائی اور سوٹ میں مت آئیں جنگ کے میدان میں یا جہاں پر کوئی خود حملہ کو ہوا ہو وہاں اس قسم کا لباس پہن کر اگر کوئی رپورٹ کرے تو لوگ اس پر پھپتیاں کسیں گے اسی طرح اگر آپ کسی وی آئی پی کا انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ نے لباس اس نیت کا پہنا ہے جو فیلڈ میں جنگ کی رپورٹنگ کا ہے تو لوگ سوچیں گے کہ یہ کوئی فوجی انٹرویو کرنے آیا یہ تو کوئی رپورٹر نہیں لگ رہا یہ تو کوئی سڑک سے اٹھ کے آ گیا ہے یو ہیو اسی طرح کی باڈی لینگویج ہے آپ کی باڈی لینگویج کی آنکھ آپ کے لپس آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے کے تاثرات اگر اس خبر کے ساتھ نہیں آ رہے تو بھی آپ کی باڈی لینگویج کورسپانڈ نہیں کر رہی ایک ٹیلی ویژن رپورٹر کے طور پر آپ کے پاس بھی کمیونیکیشن سکل ہونی چاہیے جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کی آواز آپ کا انداز اور آپ کی باڈی لینگویج خبر سننے والے کی توجہ اپنی طرف لا رہی ہو اس لیے ٹیلی ویژن رپورٹر کو اخبار اور ریڈیو کے مقابلے میں بہت محنت اور احتیاط کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پر رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اختصار سے کام لینا ہے آپ نے کنسائز ہونا ہے اگر آپ کنسائز نہیں ہیں اختصار سے کام نہیں لے رہے اور آپ ڈریگ کر رہے ہیں چیزوں کو تو ویور فورن چینل تبدیل کر دیتا ہے کہ یہ کام کی بات نہیں کر رہا یہ تو موضوع سے ہٹ گیا ہے یہ خبر کی بجائے کوئی اور بات کر رہا ہے تو اس لیے ٹیلی ویژن پہ آپ نے وہی بات کرنی ہے جو ضروری اور کمیونیکیشن کے لیے لازم ہو خبر کو سمجھانے کے لیے لازم ہو آپ اخبار کے اگر رپورٹر ہیں تو آپ لمبی خبر بھی لکھ سکتے ہیں کاری اپنی مرضی سے جو حصہ چاہے گا پڑھ لے گا باقی چھوڑ دے گا لیکن ٹیلی ویژن رپورٹر کو وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے اس لیے اس کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں جیسے میں نے لیکچر کے درمیان میں آپ کو بتایا کہ ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ٹیلی ویژن رپورٹر کو بہت زیادہ شناسائی چاہیے کیونکہ اس نے اپنا سگنل بھیجنا ہے اس نے اپنی فلم ایڈٹ کرنی ہے اس نے سیٹلائٹ استعمال کرنی ہے اس نے کیمرہ مین کے ساتھ کام کرنا ہے اس نے سیل فون کو یوز کرنا ہے اس نے انسٹینٹلی کمپیٹیٹیو اس ارا میں بہت جلد خبر بھیجنی ہے تو اس کو جب تک تکنیکی مہارت ان چیزوں پر نہیں ہوگی جو سپیڈ بڑھانے میں معاون ہو جو پریزنٹیشن کو بہتر کر سکتی ہوں اس وقت تک وہ رپورٹر آج کے کمپیٹیٹو دور میں ٹیلی ویژن کا رپورٹر آسانی سے نہیں بن سکتا پھر ویژن رپورٹر کو ریڈیو اور پرنٹ میڈیا کے رپورٹر کی نسبت ٹیم لیڈر کا رول بہت زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اخبار کا رپورٹر اپنا کاغذ پین اٹھائے گا گاڑی میں بیٹھے گا یا پیدل چل کے اسائنمنٹ پر پہنچ جائے گا اس کو کوئی لیڈرشپ کی ایس سچ اس طرح کی ضرورت نہیں ریڈیو کا رپورٹر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک انجینئر چلا جائے گا ورنہ وہ اپنا ناگرا ٹیپ ریکارڈر یا کوئی بھی جو ریکارڈرنگ کا انسٹرومنٹ اس کے پاس ہے کیسٹ ریکارڈر ہو اور مائک ہو وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہے لیکن ٹیلی ویژن رپورٹر از اے ٹیم ورک ٹیلی ویژن کے رپورٹر کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تنے تنہا ایک اچھا رپورٹر بن سکتا ہے ٹیلی ویژن رپورٹر بغیر ٹیم کے کبھی سکسس سٹوری بن ہی نہیں سکتا اس کے پاس جتنی اچھی ٹیم ہوگی جتنی اچھی ان کی کوششن ہوگی اتنا اچھا وہ رپورٹر بنے گا کیمرامین سے اس کی ریلیشن اس کے شارٹ کمپوزیشن میں مدد دے گی انجینئر سے اس کی ریلیشن اس کی ایڈیٹنگ میں مدد دے گی ڈرائیور سے اس کی ہیومن ریلیشن بیٹر اس کو وقت پہ وہاں پہنچانے میں مدد دے گی ٹی وی ٹیم کے یہی میمبران جن میں ڈرائیور انجینئر اور کیمرامین شامل ہیں جب ریپورٹر کو ہیلپ کرتے ہیں اس کو اسسٹ کرتے ہیں تو رپورٹر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مختصر وقت میں بہت ہی اچھی رپورٹ تیار کر سکتا ہے لیکن اگر اس ٹیم میں باہمی اختلافات پیدا ہو جائیں یا ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ نہ کر رہے ہوں تو اسائنمنٹ میں دیر ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں تو بعد میں طے پاتی ہیں کہ کس کی غلطی ہے لیکن رپورٹر اپنی اسائنمنٹ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اس لیے ٹیم سپریٹ بڑی اہم ہے اور آج کل تو ڈی ایس این جی کا زمانہ ہے یعنی ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ کے عمل میں لائیو رپورٹنگ کرنا پڑتی ہے آپ تصور تو کیجئے کہ رپورٹر تو سکرین پہ جا رہا ہے کیمرامین ڈرائیور اور انجینئر ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا انہوں نے کتنے وزنی کیمرے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انجینئر کتنی بڑی ٹیکنالوجیکل سپورٹ دے رہا ہوتا ہے اور ڈرائیور کتنے ہیزرڈس اور مشکل راستوں سے نکال کے رپورٹر کو اس اسائنمنٹ تک پہنچاتا ہے اور رپورٹر گاڑی سے اتر کے کیمرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے چند الفاظ بولتا ہے اپنا نام بولتا ہے اور دنیا بھر میں اس کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو لیکن یہ جو گم نام سپاہی اس ٹیم کے رکن ہوتے ہیں جن میں ڈرائیور کیمرامین اور انجینئر شامل ہیں ان کی پذیرائی کون کرتا ہے ان کی پذیرائی رپورٹر کر سکتا ہے اس کے چند اچھے الفاظ اس کی حوصلہ افزا باتیں اور تھوڑا بہت ہیومنلی اور فائنینشلی جو وہ اپنی ٹیم کو لک آفٹر کر سکتا ہو ان کا حوصلہ بڑھا سکتا ہو وہ اس سے ہی خوش ہو جاتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کریں ٹالرنس اپنے آپ میں پیدا کریں کہ ان کی باتیں سن سکیں اور انتہائی صبر اور پیشنٹ سے پوری ٹیم کو لے کر چلیں کیونکہ منزل کا فروٹ اسائنمنٹ کا فروٹ کا 99% ریوارڈ رپورٹر کو ملنا ہے ٹیم کے دوسرے ارکان کو نہیں ملنا اگر اس ریوارڈ کو وہ دیکھے اور سمجھے تو ٹیلی ویژن رپورٹر اپنی ٹیم کو بہترین لک آفٹر کرنے کی کوشش کرے گا ٹیلیویژن رپورٹر کے ساتھ ساتھ اب اس تیز رفتار تکنیکی ترقی میں ایک ویب ریپورٹر کا کانسپٹ ابھر کر سامنے آیا ویب رپورٹر کیا ہے آپ سب انٹرنیٹ پر جاتے ہوں گے مختلف ویب کھولتے ہیں آپ کسی سرچ انجن پہ جائیں اس کو کھولیں تو آپ کو معلومات کا ذخیرہ ریٹریو ہوتا ہے وہ ذخیرہ کہاں سے آتا ہے وہ ذخیرہ ویب رپورٹرس اس میں ان کرتے ہیں وہ میٹیریل کہیں سے گیدر کرتے ہیں مختلف سورسز سے اس کے بعد ویب کے اس پیج پر وہ میٹیریل ڈالتے ہیں اس کے ڈالنے کے لیے ویب رپورٹر اگر آپ نے بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ہسٹری اس کی ڈیولپمنٹ اور اس میں مٹیریل کو ان کرنا اور ریٹریو کرنا اور اس کو ڈسمنیٹ کرنا کی ٹیکنیک آنی چاہیے جب آپ یہ سارا میٹیریل اس میں ڈالتے ہیں تو آپ ایک اچھے اور کامیاب ویب رپورٹر بن سکتے ہیں تو ساتھیوں ابھی ہم نے ٹیلیویژن رپورٹر ریڈیو رپورٹر ویب رپورٹر اور نیوز پرنٹ میڈیا رپورٹر کے حوالے سے اس کی کوالٹیز اور اس کے رول پر کسی حد تک بات کی تو آج کے لیکچر میں ہم نے بڑی وائڈ رینجنگ چیزیں کور کی ہیں آج ہم نے ڈیفنیشن آف رپورٹر پڑھی ہم نے رپورٹر اور جرنلسٹ کا ڈفرینس معلوم کرنے کی کوشش کی ہم نے رول آف رپورٹر پڑھا ہم نے کوالٹیز آف رپورٹر پڑھا پرنٹ میڈیا رپورٹر ریڈیو رپورٹر ٹیلیویژن رپورٹر اور ویب رپورٹر پڑھا تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے ہم نے رپورٹر مختلف پہلوؤں اس کی شخصیت اس کے کام کے طریقے کار اور اس کے مستقبل کی کامیابی کی زمانت کے اصولوں پر تفصیلی بات کی ہے آپ ان چیزوں کو ریکیپ کریں اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے گپورٹر کیپ آل دیز ان مائنڈ ان یو ول بی اے سکسفل رپورٹر اس کے ساتھ ہی سرور منیر راو آپ سے اجازت چاہتا ہے آئندہ لیکچر تک خدا حافظ